سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان علی شان مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو بے شک تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو پیارے آقا دینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے جن اوساف مبارکہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے انہی میں سے ایک بہت ہی پیارا وصف سرکار صلی اللہ علیہ و وسلم کی خشیت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعلی کا خوف ڈر ہےبت اور جلال جس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے قلب اطہر میں تھی کسی اور میں نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی خوف حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے اور قطعی بات ہے کہ جتنا عرفان الٰہی اور جتنی معرفت خداوندی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ و وسلم کو حاصل ہے کائنات میں نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ کبھی حاصل ہو سکتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وادہ وسلم چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی خشیت بھی رکھنے والے ہیں سرکار دو صلی اللہ تعالی علیہ وادہ وسلم نے اپنی اس خشیت اس خوف اور اس معرفت کو خود بھی بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی اس کے واقعات نقل فرمائے پیارے آخا صلی اللہ علیہ و وسلم ارشاد فرماتے ہیں تروزی شریف کی حدی سے حضرت ابو ذر غفاری ردی اللہ تعالی عنہ سے مربی سرکار نے فرمایا انا تاراسما مالا تسما فرمایا اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہیں میری معرفت دیکھنے میں بھی تم سے زیادہ ہے اور سننے میں بھی تم سے زیادہ ہے پھر ارشاد فرمایا کہ آسمان آوازیں نکالتا ہے اور اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسا کرے کیوں اس لیے کہ آسمان پر چار انگوشت یعنی چار انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کے کسی فرشتے نے سجدے کے اندر اپنا سر نہ رکھا ہوا آسمان کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے سجدے کے اندر اپنا سر رکھا ہوا ہے پھر فرمایا واللہی اللہ کی قسم لو تعدمون ما آلم اگر تم لوگ وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں لَدْحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا جو تمہارا ہسنا تھوڑا ہو جاتا اور تمہارا رونا بڑھ جاتا تمہارے ہنسنے میں کمی آ جاتی اور رونا بڑھ جاتا اور تم بیابانوں کی طرف نکل اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے حضرت غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کا یہ فرمان سنا کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے آسمان کے ہر چپے پر فرشتے نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہستے اور زیادہ روتے اور جنگلوں کو نکل جاتے حضرت ذر فرماتے ہیں لدیت شاہجارہ تم تو میں نے تمنا کی کاش کے میں درخت ہوتا جسے کھا لیا جاتا جسے کاٹ دیا جاتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی اسی خشیت مبارکہ کا ایک اور واقعہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو نفل پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اتنی دیر قیام فرماتے یعنی اتنی دیر تک حالت قیام میں کھڑے رہتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سو جاتے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں <gas use> اللہ تعالی نے تو آپ کو مغفرت کی بشارت سنا دی ہے یعنی معصوم بھی ہیں اور مغفرت کی بشارت بھی سنا دی گئی ہے تو آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکونا اب شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی میری عبادت کرنا میرا مشقت اٹھانا میرا یہ نوافل پڑھنا اتنے لمبے قیام کرنا اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بن جا اسی طرح عبادت کا ایک اور واقعہ حضرت اوف بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں گزاری سرکار بیدار ہوئے مسواک فرمائی وضو فرمایا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی فرماتے میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سے تلاوت کا آغاز کیا سورہ بقرہ سے تلاوت کا آغاز کیا اور تلاوت کا انداز کیا تھا کہ جہاں کوئی رحمت کی آیت آتی سرکار رک جاتے اور اللہ تعالی سے رحمت کا سوال کرتے جب اس اسیت کی تلاوت فرماتے جس میں عذاب کا تذکرہ ہوتا تو وہاں بھی ٹھہر جاتے اور اللہ تعالی کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو شروع کر کے آخر تک پہنچا دیا اڑائی پارے کی یہ سورت مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قیام کے اندر مکمل فرمائی اور اس حال میں کہ آیت رحمت پر رحمت کا سوال اور آیت عذاب پر عذاب سے پناہ کا سوال کیا پھر فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس کے بعد اتنی ہی دیر رکو بھی کیا جیسے قیام کیا اتنا لمبا اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی لمبا رکو کیا پھر اس کے بعد سرکار نے سجدہ بھی اتنی ہی دیر کیا اور حالت رکو کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصبی پڑھتے رہے سبحان ذل جبا روتی ولاکوتی اوما پھر فرماتے ہیں یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی لمبا کیا لمبا رکو لمبا سجدہ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی پھر اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت فرمائی پھر سورت المائدہ کی تلاوت فرمائی گویا چار رکعتوں کے اندر قرآن پاک کی سب سے بڑی ابتدائی چار سورتوں کی تلاوت فرمائی اور تلاوت کرنے کا انداز ہوئی کہ آیت رحمت پر سوال رحمت اور آیت عذاب پر عذاب سے پناہ مانگنے کا سوال کیا اور اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ بھی اتنا ہی لمبا فرمایا یہ علامت یہ تو سرکار سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق عبادت کی ہے کہ آپ کو عبادت سے کتنی محبت تھی نماز سے کتنی محبت تھی تلاوت قران سے کتنی محبت تھی اور اس کے ساتھ خشیت الہی کی بھی نشانی ہے کہ سرکار سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ تعالی کی خشیت کتنی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک روز رات کے وقت نماز شروع فرمائی اور ساری رات ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے ساری رات گزر گئی اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور سرکار سرد اسی آیت کا تکرار فرماتے رہے وہ آیت کیا تھی ان تو ان تفاط عزیز الحکیم اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے یعنی اپنی امت کی بخشش کی دعا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کرتے رہے حالتِ نماز میں حضرت ابنِ ابی حالہ حضرتِ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم متواسِلَ الْأَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ له رَاحَةٌ فرمائے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حزن ملال کیفیت کی میں رہتے تھے ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے یا فکر مند رہتے تھے مترکن فکر مند رہتے تھے اور فرمایا کہ لئی سط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی راحت و آرام کو اختیار نہ فرمایا اللہ تعالی کی حبت اور اس کے جلال کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تفکر فرماتے رہتے اور آپ نے راحت و آرام کو اختیار نہ فرمایا ایک اور طویل حدیث مبارک جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے اوصاف اور معمولات خود ہی ویان فرمائے سیدنا علی المرتضی قرم اللہ تعالی وجہہ القریم روایت فرماتے ہیں فرمائے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طریقہ کار کے متعلق مجھے کچھ ارشاد فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الما مالی فرمایا اللہ تعالی کی معرفت میرا سرمایہ ہے اللہ کی معرفت میرا سرمایہ ہے والعقل اصل دینی اور عقل و دانش میرے دین کی بنیاد ہے ولحب اساسی اور اللہ تعالی کی محبت میری اساس ہے میری بنیاد ہے وہ شوق مرکبی اور کرم الہی کے حصول کا شوق میری سواری ہے وہ ذکر اللہ انیسی اور اللہ کا ذکر کرنا میرا دوست ہے فقت کنزی اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا میرا خزانہ ہے والحزن رفیقی اور غم اور حزن کرنا میرا رفیق ہے وہ صبر میری چادر ہے غنیمتی اللہ کی رضا میرے لیے غنیمت ہے ول فخری اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرنا میرے لیے سرمایہ افتخار ہے وہ دولت سے بے رغبتی اختیار کرنا میرا پیشہ ہے و قوتی اور یقین میری قوت کا سر ہے وہ سد کو اور سچائی میری شفاہ کرنے والی ہے وہ تعت و حسبی اور اللہ کی اطاعت مجھے کافی ہے والجہاد خلقی کی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا میرا خلق ہے وَقُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے سَمَرَتُ فُعَادِ فِي ذِكْرِهِ اور میرے دل کا پھل اللہ کے ذکر میں ہے وَغَمِّي اجلی امتی اور میرا غم میری امت کی خاطر ہے وَشَوْقِي إِلَى رَبِّ اور میرا شوق میرے رب کی طرف ہے میرا اشتیاق میرے رب کی طرف اس حدیث مبارک میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سوچ مبارک کے بارے میں اور اپنے معمولات مبارک کے بارے میں سارا کچھ بیان فرما دیا اللہ کی معرفت بھی ہے عقل بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے اللہ کی طرف شوق بھی ہے اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ پہ بھروسہ بھی ہے غم اور حزن بھی ہے عیم بھی ہے صبر بھی ہے رضا الہی بھی ہے بھی ہے زد بھی ہے یقین بھی ہے سچ بھی ہے اتاد بھی ہے جہاد بھی ہے نماز بھی ہے اللہ کا ذکر بھی ہے امت کی خاطر غم کرنا بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شوق بھی ہے یہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کے وہ مختلف پھول ہیں یا ایک پھول کی وہ مختلف پتیاں ہیں جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی خشیت کے بارے میں خود سرکار کا فرمان ہے فرمایا حضرت جابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی کام کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کام کے کرنے کی اجازت عطا فرمائی کہ تم بھی کر سکتے فَتَنَزَّهَا أَنْهُ قَوْمٌ تو ایک قوم نے اس کام کو کرنے سے اجتناب کیا یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ تقوی کے خلاف یعنی ان کی ذات کے اعتبار سے یہ تقوی کے خلاف یا یعنی ان کے حصول مراتب کے لیے یہ کام ضروری ہے. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم تک پہنچی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اللہ کی حمد کی اور پھر ارشاد فرمایا ما بال اقوامی ان لوگوں کا کیا حال ہے یہ عن ان جو اس کام کو کرنے سے بچتے ہیں جسے میں کرتا ہوں یعنی میں تو وہ کام کر لیتا ہوں اور یہ لوگ اس سے بچتے ہیں فن عالم بال لہو خشیتا اللہ کی قسم بے شک میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا براد یہ کہ وہ مباح کام وہ جائز کام جن کی شریعت نے اجازت دی اور جو آدمی اپنی زندگی میں کرتا ہے جیسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ان کے ساتھ خوش تبہی کرنا انہیں وقت دینا ان کے پاس وقت گزارنا تو یہ وہ معاملات ہیں جو ظاہری طور پہ تو یوں لگتا ہے کہ آدمی عبادت سے رافل ہو کے کر رہا ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اپنے رشتے داروں کو وقت دیتا ہے تو ظاہرا یہ بندہ نہ اس وقت نماز میں ہے نہ کسی ظاہری عبادت ہے مگر یہ جو وقت گزارنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ خوش خوشتبئی کرنا جو ہے یہ سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ آدمی سب سے کٹ جائے نہ ماں باپ کو وقت دے نہ بیوی بچوں کو وقت دے بہن بھائیوں کے لیے وقت ہو نس, رحمی کے لیے اس کے پاس وقت ہو اور بس وہ اپنے آپ کو نوافل اور اس طرح کے دیگر کاموں میں مشغول کر لے سرکاری دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ نہ تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر عبادت بھی ہے نوافل بھی ہیں اپنی ازواج متحرات کو وقت دینا بھی ہے خوش طبعی فرمانا بھی ہے خوش مزاجی کا اظہار کرنا بھی ہے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے ان کی باتیں سننا بھی ہے ان کی حاجت روائی فرمانا بھی ہے یہ سارے کے سارے کام جب اللہ کے محبوب کی اطاعت میں کیے جاتے ہیں تو یہ سارے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ راہ اعتدال اختیار کی جائے تو بیوی بچوں میں آدمی ایسا مصروف ہو جائے کہ نماز روزے کی پرواہ نہ رہے اور نہ عبادت و ریاست میں ایسا مشغول ہو جائے کہ گھر والوں کی پرواہ نہ رہے گھر والوں کو ان کا حق ادا کیا جائے اور عبادت الہی کو اس کے مطابق وقت دیا جائے اسی تناظر کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہے جو وہ کام کرنے سے بچتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خشیت کی ایک اور مثال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں جب سخت ہوا چلتی تیز ہوا چلتی یا بادل کے گرجنے کی آواز آتی تو شدت خوف سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک تبدیل ہو جاتی اور اس خوف کے اثرات سرکار کے چہرے پر محسوس ہوا کرتے تھے بادل کے گرجنے کی آواز اور تیز ہوا چلنے پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشیت الہی سے معمور ہو جاتے اور اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے وجہ اس کی یہ تھی پچھلی قوموں پر انہی چیزوں کے ذریعے عذاب آیا ہوا تھا کئی قوموں کو انہی بادلوں کے ذریعے عذاب دیا گیا بارش کی کثرت کے ذریعے عذاب دیا گیا کئی قوموں کے اوپر تیز آندھی اور طوفان کے ذریعے عذاب بھیجا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمور ہو کرتے تھے ایک اور روایت میں ترمی شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یوں لگتا ہے جیسے آپ کی عمر مبارک بڑھ گئی ہے کہ عمر رسیدگی کے اثرات آپ پر ظاہر ہونے لگے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی حود والواقع والمرسلات و اما یتسالون و اذا الشمس و قویرت فرمایا سورہ حود نے سورہ واقع نے سورہ مرسلات نے سورہ اما یتسالون نے اور سورہ اذا الشمس و نے میری عمر میں اضافہ کر دیا ظاہری الفاظ ہے کہ مجھے بوڑھا کر دیا کیوں اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر قیامت کے واقعات کا تذکرہ ہے قیامت آئے گی تو کیا ہوگا سمندر بہ جائیں گے بھاپ بن کے اڑ جائیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے زمین و آسام جو ہے وہ ریزا ریزا ہو جائیں گے تو یہ جو قیامت کے احوال کا بیان ہے ان احوال کو پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علی وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو گیا اس کے اثرات جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطحر پر نظر آ رہے تھے اسی طرح حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سرکار بڑے غمگی نظر آ رہے تھے ہم نے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کے غم زدہ ہونے کی وجہ کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمیتو حدتن ولم اسماء مثلہا فرمایا کہ میں نے ایک خوفناک آواز سنی اتنی خوفناک آواز آج سوتا علی سلاسلام نے جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ستر سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک چٹان جہنم میں پھینکی گئی تھی آج ستر سال کے بعد وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچی تو یہ اس کے گرنے کی آواز تھی جو اللہ تبارک مطالعہ نے آپ کو سنائی ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب کی اس کیفیت کے بارے میں سننے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مغموم دکھائی دے رہے تھے حالانکہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ جن کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان جہنم سے نچات پا کر جنت میں جائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اور آپ کی شفاہت کے ذریعے اطاعت کر کے نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور شفاہت کے ذریعے گناہ گار لوگ جنت میں جائیں گے جو جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاہت فرما کر انہیں بھی جنت میں لے کر جائیں گے لیکن اس کے باوجود اللہ کی خشیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہنم میں اس پتھر کے گرنے کی آواز سنتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے ہیں یہ خشیت اور خوف الہی کے آثار ہیں کہ باوجود معصوم و مغفور ہونے کے سرکار صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس طرح کے غم کا اظہار فرماتے ہیں علامہ حضرت نواس بن سامان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا یہ دعا فرما رہے سرکار سرد رسلم جن کے صدقے میں دین پر استقامت ملتی ہے تو یہ دعا ہے ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم یوں اللہ کی بارگاہ میں ارض کیا کریں یا مقلب القلوب سب اللہ دینک اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ و وسلم کا یہ جو خوف تھا یہ جو آپ کی خشیت تھی یہ جو آپ کے احوال تھے یہ احوال کس اعتبار سے تھے کیونکہ مغفرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت سنا دی گئی اور شفات آپ دوسروں کی فرمائیں گے ان بشارتوں اور ان عظمتوں کے باوجود شاف روزے محشر ہونے کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر اور خوف یہ کس اعتبار سے تھا اس پر علم زینی دہلا نے ایک بڑی پیاری بادرشات فرمائی فرمائے اللہ تعالی کے خوف کے دراجات ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کے کچھ دراجات عام اہل ایمان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں جیسے ہم عام مسلمان ہیں تو ہم جیسوں کے دلوں میں جو اللہ تعالی کا ڈر ہوگا اسے کہا جائے گا خوف الگ آگے اس کا مرتبہ بڑھتا جائے, بڑھتا جائے اللہ حسبال دوسرا مرتبہ ہے جو علماء کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے علماء ربا کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے خشیت اور تیسرا درجہ ہے جو اللہ کے سچے عاشقوں اور محبوں کے دلوں میں اللہ تعالی کا ڈر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے حیبت اور چوتھا درجہ ہے جو اللہ کی بارگاہ کے مقربین ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے محبوبین ہیں جو محبوب ہیں اللہ کے جو مقرب ہیں اللہ کے ان کے دلوں میں جو ڈر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اجلال خوف خشیت حیبت اور اجلال محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے مقرر بھی ہیں محبوب بھی ہیں اور محب بھی ہیں اس لیے جو آپ کے ڈر کی کیفیت تھی اس کے لیے جو سب سے مناسب الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں حمت کے اور اجلال کے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے تھے اس لیے آپ کے دل میں اللہ تعالی کی حمت عظمت کی حیمت اور آپ کے دل میں اجلال والا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے پایا جاتا تھا تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم کی وہ کیفیت تھی جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی معرفت بھی عطا فرمائے اور اپنا خوف بھی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ.